نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم تیرے نبی پر یہ عمر وہ ہم دوام کہ والے کہے مقامی دل پر قیام سینے والے مقامی ان کے در پر قیام سارے شروعات اس وقت کی بات جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت کی بات فرماتے ہیں کہ اس وقت جو تھا وہ وقت ایسا وقت تھا کہ کسی سیاہ فام حبشی, حبشی کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی اپنی توہین کا سر کسی سیاہ فام حبشی کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ ان کی توہین سمجھتے تھے خود کی یہ اس وقت کی بات کہ جب اسلام لائے جب فاروق اعظم ہو گئے اسی بلال حبشی کو دیکھتے ہیں میرے سردار اللہ کیا کہہ رہے ہیں میرے سردار یا صحیح بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ تجھے نثار تجھے جو نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا پلان جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا س... س... سرکار فرماتے سنو آکا کا فرمان سنو آکا فرماتے لَا وقت فِيهِ جِبْرِيلُ میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے اور اس خاص وقت میں جبریل کو بھی رسائی نہیں جبیل کی بھی انٹری نہیں وہ ات وقت میرے امام کہتے ہیں نبی سرور ہر رسول و علی ہے نبی رازدار میرے امام کہ ایک شعر کو پڑتی ہے تو ایسا رکھتا ہے کہ حدیث قرآن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں شاعر نے وہیں سے لیا کہ پہنچے کوئی بھی بٹ سمجھ نہ پایافا کا مصطفیٰ کا شب ایسا آتمتی سی شب چپ شب جمع مستانی کی آج سی شب کل ہو سکتا ہے کسی شب کل نہ صحیح تو پرسوں تو ہے ہی نا کون سا مہینہ اور رجب کا مہینہ کیا ہے آکا فرما کیا رجب اللہ رجب اللہ کا مہینہ اور رجب رجب میں کیا ہوا تھا مسلمانوں یاد ہے میرا جو مصطفیٰ اور میرا جو مصطفیٰ تھا میں کیا تھا اللہ نے اپنے ماموں کو بلایا نا اور دیا توحفہ کیا دیا یاد رکھو کیا تحفہ ملا نماز جب حضور گئے اللہ نے دیدارتا فرمایا آگا فرمدیا تحیات <تصفح> اللہ ادھر سے جواب آیا السلام علیکم اللہ آقا نے فرمایا السلام علینا اللہ آقا نے کہیں نہیں بھولا امت کو نہیں بلا حضور نے ہر جگہ محمد کا سوال کیا ملا تو نماز نماز یاد ہے نماز پورے دن میں پانچ دفعہ یاد رہتی ہے اگر رہتی ہے تو وہ اچھا ہے اور نہیں رہتی تو اب کرنا ہے इंच्च. یہ میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہوں میں سری سر یہ سر. جتنے میرے بھائی بہنیں پڑھنے میرے سن نہیں ہیں آج اس بات کا اہل کر کے جائیں یہاں سے ذکر کی میں ہے یہ عید کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ کس طرح ہم جھوم جھوم کر آقا کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں اسی طریقے سے جب موسم کہے گا سلا تو ہم اسی طرح مسجدیں بھی جائیں گے انشاءاللہ شاء کا مہینہ آنے والا ہے رجب کو ایک اور نسبت ہے اے ہنفیوں ہم ہنفیوں کے امام امام آدم ابو حنیفا کا عرس بھی اسی میں اور سنو فائدہ غریب نواز کے چاہنے والوں چھٹی بھی اسی میں جعفر صادق کے ماننے والوں بائیس رجبی میں بڑی برکتوں والا مہینہ ٹھیک ہے اور اس مہینے کی جتنی تعزیم کی جائے گا رجب کا مہینہ آقا کس طزرت ہے بلکہ پورا مہینہ بڑی فضلت ہے اس کی اللہ تعالیٰ میں ایسا بنا دے دیگا فرض تو رکھتے ہی رکھتے ہیں نا, کبھی کبھی رکھ رفلا کر پھر راکت رمضان پھر شابان آنے والا آقا کا مہینہ فرماد آکا شابان شہاری شاہبان مجموصفی کا مہینہ ہے اور پھر امت کا مہینہ رمضان میں آنے والا ہے اللہ تعالیٰ میں قدرتا پڑا اور خیر و آپ کے ساتھ ہمیں ان مہینوں تک پہنچائے میں اثر کہا تھا میرا آج کے علیہ السلام براق پہ سوار ہے اور براق کی رفتار بتایا کیا تھی براک کی رفتار اس کی رفتار کا علم یہ تھا کہ براک کا ایک قدم جہاں اس کی نگاہ کی حد ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا برا برق سے براک برا تدریقت لگایا براک بہت زیادہ مطلب کہ زیادہ آ رہا ہے برف سے بھی زیادہ پر راہ. یہ جنت سے جبیل لے آئے تھے اب اس سواری کی رفتار کا عالم کیا تھا کہ ایک قدم اس کا پڑتا حد نگاہ سکتا اس کی رفتار تو دیکھو تو بس رفتار نہ دیکھنا لکھا ہے مصطفیٰ بھی دیکھنا دیکھ. اس رفتار میں حضور نے دیکھا اس رفتار سے جاتے ہوئے حضور نے دیکھا کیا دیکھا زمین چیر کے دیکھا نگاہ ہے مصطفیٰ کیا, کیا دیکھا موسا اسلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے اور سلاد پڑھ رہے سلاد کا لفظ نماز پہ بھی جاتا ہے درد پہ بھی جاتا ہے واہ اب فیصلہ کرو گے سلاد پڑی کہ درود پڑھا یہ ایک الگ بحث ہے کئی ہمارے جو محسن ہیں ان کی یہ بھی رائےبلٹی ہے کہ سلاد سے مراد دروت بھی ہے تو علیہ السلام کھڑے ہو درود دروت پڑ رہے تھے مستقبان کا سلام سوال ٹھیک ہے بہرحال آکار اسلام اتنی رفتار میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میرے اعلیٰ کہتے ہیں کہ سر ارش پر ہے تیری گزر دل پر ہے تیری آلاغ نظر, آلاغ تیری آلاغ نظر تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر میں کوئی نہیں وہ جو, جو, جو آیا آقا پہنچے آف... आ... مسجد اقساب علیہ السلام کو راستے میں دیکھا تھا پڑھ رہے تھے سلاد پڑھ رہے تھے جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں موسال اسلام پہلے سے موجود ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مثال اسلام جو ہے وہ اب نبوت کی رفتار سے آیا ہے. نبوت کی رفتار اور تیز ہے برا کس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب دیکھیے کیا وہ چشم تصور سے دیکھیے سفے لگی ہوں گی تمام انبیاء متدی بن کے کھڑے ہوئے امام کا انتظار ہو رہا ہوگا جبلی آ رہے ہیں اقامت کہہ رہے ہیں اور امام الانبیاء آ کر امامت کر رہے ہیں سبحان اس وقت زبانِ حال سے انبیاء کیا کہہ رہے تھے سنو نماز اقسام میں جج پڑھائی با با تو با انبیاء با اس لیے با بولے با با با با نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام